اصل میں اس میں علما نے لکھا کہ اس میں عصر کی نماز کے بعد سونا مغرب میں سونا اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ آدمی کے جب آنکھ لگ جائے تو مغرب چلی جائے گی جماعت تو جائے گی کم سے کم اور مغرب کے بعد اگر سو اور آنکھ لگ گئی تو ظاہر عشاں کی جماعت کم سے کم چلی جائے گی آپ کے دماغ میں تو گھنٹی نہیں لگی ہوئی نا کہ آپ مغرب کے نماز میں اٹھ جائیں اور آلہ حزفاضل بریلی میں نے کسی جگہ اس سے لکھا کہ اس سے نسان پیدا ہوتا بھولنے کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو اس لیے اس سے بچا جائے اور سب سے قوی بات یہ ہے کہ جماعت کی حفاظت کے لیے ان اوقات میں نہیں سونا چاہیے اب کوئی مسافر ہے کوئی بیمار ہے تو استثنا تو ہر مسئلے میں ہوتا تو اس کا استثنا ہوگا عام اس کی عادت نہ ڈالی جائے